وَإِسماعلَ وَالْيَسَع وَيُون سَوَلُطَاء وَكُلَّ فَبََّّ على الْ العالممين وَمِنْ أَبَائِهِم وَذُِّياتِهِم وَإِخْوَانِهِم وَجَتَبَينَاهُ وَهَدَينَاهُمْ وَهَدَينَاهُ إلَى صِرطٍِ مُسْتَقم. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوہو کو دکھائی تھی اور اسی کی نسل سے ہم نے داود سلیمان ایوب یوسف موسا اور ہارون کو ہدایت بخشی اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں اسی کی اولاد سے زکریہ یاسا اور الیاس کو راہیاب کیا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 تو ان کا سب کیا کرایہ غارت ہو جاتا یعنی جس شک میں تم لوگ مبتلا ہو اگر کہیں وہ بھی اسی میں مبتلا ہوئے ہوتے تو یہ مرتبہ ہرگز د پا سکتے ممکن تھا کہ کوئی شخص کامیاب ڈاکزنی کر کے فاتح کی حصے سے دنیا میں شہرت پا لیتا یا زر پرستی میں کمال پیدا کر کے قارون کا سنام پیدا کر لیتا یا کسی اور صورت سے دنیا کے بدکاروں میں نامور بدکار بن جاتا لیکن یہ امام ہدایت اور امام المتقین ہونے کا شرف اور یہ دنیا بھر کے لیے خیر و صلاح کا سرچشبہ ہونے کا مقام تو کوئی بھی نہ پا سکتا تھا اگر شرک سے مشتلب اور خالص خدا پرستی کی راہ پر ثابت قدم نہ ہوتا الا بها بها وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پروا نہیں ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی یہاں امبیا علیہ السلام کو تین چیزیں عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے ایک کتاب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ دوسرے حکم یعنی اس ہدایت نامے کا صحیح فہم اور اس کے اصولوں کو معاملات زندگی پر منتبک کرنے کی صلاحیت اور مسائل حیات میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی خدا قابلیت تیسرے نبوت یعنی یہ منصب کہ وہ اس ہدایت نامے کے مطابق خلق اللہ کی رہنمائی کریں کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کافر و مشرق لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں ہم نے اہل ایمان کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے